عمرے کے لیے نسلی کام کے لیے یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ کوئی اکیلا بغیر کسی عورت کے جس کا وہ محرم من کے جائے وہ اکیلا سفر نہیں کر سکتا اب اس صورتحال حال میں جب لوگوں کا ذوق ہوتا ہے اور کہتے ہیں بس ابھی مدینہ جانا ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے حج فرض بھی ہو چکے ہوتے ہیں ادا ہو چکے ہوتے ہیں لیکن اب جانا ہوتا ہے طرف ہوتی ہے جانے کی اور وہ اکیلے جانا چاہتے ہیں تو پھر گروپ آرگنائزر یہ کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ آپ کو اٹیچ کر کے یعنی کہ کسی خاتون کے ساتھ آپ کو اس طرح سے رشتے دار بنا دیتے ہیں کہ یہ آپ کی خالہ ہے یا آپ کی پوپھی ہو گئی تو وہ اب بعض ایسے ہوتے ہیں گروپ کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لے جاتے ہیں کاروان والا اگر یہ کام کرتا ہے کہ وہ اس کو کسی بھی طور پر بھیج دیتا ہے تو اس کے لیے کیا, ح... کیا حکم ہوگا جھوٹ اور دھوکا تو سامنے خود اپنے سے میں اب کاروان والوں سے سوال کرتا ہوں ایک شخص آیا کہ میں نے مدینے جانا ہے مدینہ بہت یاد آ رہا ہے محرم نہیں ہے میرے ساتھ یار کیسا عاشق ہے چل بھائی یہ فلاں اس کو میں تمہاری بہن بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے مدینے کاروان والے جس نے یہ کیا اس نے کیوں کیا پہلے تو یہ سوال ہے اس کو مدینہ یاد آ رہا ہے وہ کو راستہ چاہتا ہے اس نے یہ کیوں کیا پہلے تو یہ سوال ہے جنا صاحب یاد آ رہے ہیں اس کو اس کو جنا صاحب کی بہت یاد آ رہی ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو کام کرتے ہیں ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ کام دے کے کیا ہے تو تقریباً دیکھئے اب آپس کی باتیں ٹائم بھی اتنا ہو گیا نا اور بہت دن سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں تو تھوڑی یوں کھل کر بھی بات ہو جائے تو کیا آ رہا ہے اب کر رہے ہو وہ پتا نہیں ہوتا کہ یار میں غلط کر رہا ہوں لیکن میں نہیں کروں گا تو میرا دوسرا بھائی کر لے گا کسٹمر چلا جائے گا یہ ہے یا نہیں ہے خوف خدا اور یہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کہ جتنا مقدر میں ہے اتنا ہی ملے گا ایک ذرہ نہ زیادہ ملے گا نہ کم ملے گا اس کے لیے کچھ آپ شرائط ایسے طے کر لیں جن میں یہ بھی ہو کہ کوئی کسی کی کاٹ نہ کرے دوسرا گاہک نہ توڑے یہ سب لکھ کر آپ اہل سنت میں اپنا وفد بھیج دیں اور مل کر طے کر لیں کہ کون سی شرط صحیح ہے اور کون سی غلط یہ بھی تنخواہ ضروری ہوتی ہے بات شرائطی سرے سے غلط ہوتی ہے تو یہ طے کر کے پھر دیاانتداری سے اس پر عمل کریں گے تو ان شاء اللہ بہت بہتری آئی ورنہ یہ کہ آپ اگر وہ اس کو محرم اور نہ محرم والا مزلہ نہیں کریں گے تو میرا بھائی دوسرا کر دے گا ذہن بنا لو کہ ہم نے اپنے پورے کام کو درد سنت میں جا کر اس کی ایک اسکیننگ کرانی ہے وہ شرح تفتیش کروانی ہے اور یہ نیت تو پکی ہے پکی نہیں ہے تو کہ جس کام کو ناجائز دیا وہ چھوڑ دوں گا جو جائز ہوگا وہ کر لیں گے کام کا بابا یہ انداز ایسا ہے جو کاربان والوں کا ہوتا ہے کہ ان میں مطلب نقصان کی بھی ان کے وہ پہلو ہوتے ہیں نا تو ان کو نفے باتوں کا رکھنے ایسے پڑتے ہیں کہ جن میں وہ ایک ہوتا ہے جیسے کہ وہ جہاز کی سیٹیں ہوتی ہے بابا اگر چار مطلب کہ تین سو پینسٹھ ہزار کا جہاز ہے تو وہ اس کا فیئر اتنا رکھنے کی شاید کوشش کی جاتی ہوگی کہ اگر یہ جہاز سکسٹی یا سیونٹی پرسینٹ بڑھ جائیں ائن کی بات کر رہا ہوں کہ سکسٹی پرسینٹ سیونٹی پرسینٹ بھر جائے تو بھی ہمارا مطلب کہ پورا اوور اور جتنے ہمارے جو ہے نا انکم کے ساری نکل آئے گی ہر کاروبار کرنے والا آدمی اپنے وہ مطلب کے لیفٹ اوور اور یہ جو بچا ہوا اور اسٹاک کے اور جو آور فائنلی جو سال کے آخر میں جو ہوتا ہے اس کے ایکسپیرئنس کو سامنے رکھ پھر وہ ایک اپنی کوسٹ بنا کر اس کا نفا رکھتا ہے کہ اگر اینڈ میں یہ ب بچ بھی گیا تو میرا نفہ نکل آئے گا مجھے تو اس طرح نفے کہ اگر یہ لوس ہو گیا یہ فارم نہیں ملے یہ کوٹا نہیں ملا یہ کھانا خراب ہو گیا یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو یار یہ میرا نفع نکل آئے تو یوں بابا کم پر گزارا کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کون سے کاروبار میں نقصان نہیں ہوتا پورے پورے دیوالیاں نکل ہی جاتے ہیں اب مخلص تو بنو شرط تو اخلاص ہے اخلاص ہوگی ہوگا تو انشاءاللہ شاء اللہ سارے راستے نکل آئیں گے اگر یہ دھندا واقعی نہیں جانتا تو اس ساری امت اسی پر تو نہیں پل رہی نا رس کے راستے تو ہر طرف کھلے ہیں اگر نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو وہ کاروبار حلال ہی نہیں ایسا بھی نہیں ہے سب سے زیادہ نقصان کا اندیشہ سود کا اصول سلگ ہے لیکن یہ ہے سب سے زیادہ نقصان کا اندیشہ تو جو میں یا تو سو فیصد آیا یا سو فیصد آیا سب سے زیادہ نقصان کا اندیشہ تو جوئے میں ہے نا میں ایسی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ بھی تو بھابی رضامندی سے جوا کھیلتے ہیں نا جا بھی تو بھابی رضامندی سے کھیلا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تو اتنے لگا میں اتنے لگاتا ہوں یا تو سو فیصد گیا سو فیصد آیا سب سے بڑا نقصان گندے کا تو صبح میں ہوتا ہے